السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على ملى نبينا بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تو عصر وطم بالخیر الخیر آج ہم انشاءاللہ شاء آیت نمبر صورت البقرہ آیت نمبر دو سو تینتالیس سے لے کے آیت نمبر دو سو اڑتالیس تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر تینتالیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو پچھلی امتیں غزر کے گئی ہیں ان میں ایک ایسی قوم تھی جو موت سے ڈرتے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ کے بھاگ گئے پھر بھی ان کو موت آ گئی جو ایک موت کا وقت متعین ہے وہ آ کر ہی رہے گا سورت علیہ عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کا نلی ان تموت اللہ بھی ازن اللہ ہی کتاب اجلا اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے جو بھی اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے وہ آ کر ہی رہے گا آپ جہاں مرضی چلے جاؤ موت اپنے وقت پہ آ جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں وہ موت کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ کے بھاگ گئے میں نے تب بھی ان کو موت دے دی وقات الفی صبی اللہ علم حسمی علیم۔ اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں پھر اس کے بعد والی آیت میں آیت نمبر 245 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من ذل یقرز اللہ منزل حسن فیز الفن ترجعون کہ جو بھی تم اللہ کو قرض دیتے ہو مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے دگنا چگنا کر دیتے ہیں تم تھوڑی سی چیز خرچ کرتے ہو اللہ اسے جب تمہیں دیں گے اس کا ثواب دیں گے تو بہت بڑھا چڑھا کے دیں گے ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ممسال ال الذي نہ یورفں نہ اموہم فیسببییل اللہی کا ممسالی حبت ان بت ص سنا بھی لفی كل لصومبوللت میں ات حبہ واللہ یظڑفلی مشہ واللہ ہوا س اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے ساتھ خوشے اوگئے۔ ہر خوشے میں سودانے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تلقین کی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ ہویہ و تو وہ پریشان نہیں ہونا یہ نہیں سوچنا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو شاید ہمارا مال کم ہو جائے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے خوشحالیہ پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ دست بنا دیتا ہے اللہ بسۃرست قدر جس پر چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک اس طرح کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے اور دوسرا اس طرح کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے یہ حد سے ہی بخاری کتاب و میں موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا ہوا یوں کہ بنی اسرائیل جب حضرت مصع علیہ صلاۃ وسلام اس دنیا سے چلے گئے کچھ دیر تو دین اسلام پر ہی قائم رہے بعد میں ان کے اندر کچھ بری عادات آنے لگ گئیں جس کے وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ان کے وطن سے باہر کر دیا کئی ان پر آزمائشیں نازل کی تو پھر بنی اسرائیل اپنے سردار سے کہنے لگے جو ان کا بڑا تھا اس سے کہنے لگے کہ اے نبی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ بنائے کوئی ایسا ہمارا امیر ہو جس کے ساتھ مل کے ہم ان لوگوں سے جہاد کر سکے جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا نبی جو بنی اسرائیل کے تھے وہ جان چکے تھے ان کی عادت کو انہوں نے آگے سے کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ میں دعا کروں اللہ ہم پہ جہاد فرض کر دے پھر تم بھاگ جاؤ بنی اسرائیل کہنے لگے نہیں جہاد فرض ہوگا تو ہم جہاد کریں گے تو پھر ان کے نبی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارے لیے امیر اللہ نے چنا ہے تالوط کو تالوت ایک عام سپاہی تھا جس کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھی تو لیکن اس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہوا تھا اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا جب بنی اسرائیل نے یہ سنا کہ تالوت کو ہمارا امیر بنا دیا گیا کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا ہم اسے اپنا امیر تسلیم نہیں کریں گے تو نبی نے پھر کہا کہ اب تو وہی تمہارا امیر بن چکا ہے اور اس کی وہ جو امیر بنا ہے اس کے امیر بننے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں سکون ہوگا اور کچھ اعلی موسیٰ اور اعلّ ہارون کی پیچھے چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی بہرحال پھر تالوت کو ان پر مقرر کر دیا گیا ان پہ امیر بنا دیا گیا پھر اس کے بعد تالوت علیہ صلاۃ وسلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل نے جہاد میں حصہ لیا لیکن ان کی اللہ رب العزت نے آزمائش کی اب جب میدان جہاد میں جانا تھا میدان جہاد اور ان کے گھروں کے درمیان میں ایک نہر آتی تھی ان کی آزمائش اللہ نے لی اور ان سے یہ بات کہی کہ تم نے اس نہر کا پانی نہیں پینا ہاں ایک چلو تم پی سکتے ہو لیکن زیادہ پانی نہیں پینا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی پی لیا تو وہ پیچھے رہ گئے جنہوں نے نبی کی بات مانی طالب کی بات مانی اللہ کی بات کو مانا وہ نہر پار کر گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا الادینہ ان لوگوں کی طرف خارا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ کئی ہزار تھے کیوں نکلے حاضر الموت موت کے ڈر سے فقال علّ تو کہا ان سے اللہ نے منہ تم مر جاؤ سم احیا پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا ان اللہ بے شک اللہ لذوف فضل البتہ فضل کرنے والا ہے الناصی لوگوں پر ولاکنہ اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکریہ ادا نہیں کرتے وقاتل اور تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں والموں اور جان لو بے شک اللہ سمیع ان خوب سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے منظلدی کون ہے جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو قرض حسن اچھا قرض فیضائے فہو پھر وہ اللہ اسے بڑھا دے لہو اس کے لیے اضافن کثیرہ کئی گنا زیادہ واللہ اور اللہ یا کوبیضو تنگ کرتا ہے و یب سد وہی تنگی کرتا ہے ویب سد اور وہی فراقی کرتا ہے وہ انہی اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے علم طرح کیا نہیں آپ نے دیکھا ایل الملائی ایک جماعت کی طرف من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے جو تھی من ممباد مسا مصالحہ صلاحت وسلام کے بعد اس جب قالو انہوں نے کہا لنبی نبیم اپنے نبی سے اباس آپ آب مقرر کر دیں لنا ہمارے لیے مالکن ایک بادشاہ نقاتل تاکہ ہم لڑائی کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کالا تو اس نبی نے کہا حل عصی تم قریب ہے ان کتبہ کہ اگر لکھ دیا جائے علیکم تم پر القِطال لڑنا اللہ تو قاتلو تم نہیں لڑ سکو گے کال انہوں نے کہا وہ کیا ہے ہمیں اللہ نقاتل یہ کہ نہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں وقت اور حالہ کے اخرجنا ہم نکال دیے گئے مندیارینہ اپنے گھروں سے و اور اپنے بیٹوں سے فلم ما پس جب کوتیبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال لڑنا طولو تو سب پھر گئے اللہ مگر کلیلاً بہت تھوڑے منہم ان میں سے واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بزمین ظالموں کو و قالَََََََََََََََََََََم اور کہا ان سے نبیم ان کے نبی نے اللہ بے شک باسا تحقیق مقرر کیا ہے لقم تمہارے لیے بے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے تالود کو مالکن بادشاہ اسے تمہارا امید بنا دیا کالو انہوں نے کہا الّّا یقون الہ الملک کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے ملک و بادشاہی علیہ ہم پر ون اور ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالمل کی بادشاہی کے منہ اس سے کہنے لگے ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں وجہ کیا تھی ولم یوں وہ نہیں دیا گیا سعتً و سعت من المالی مال کی اس کے پاس تو مال نہیں ہے غریب بندہ قالا تو اس نبی نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے استفاح اسے چن لیا ہے علیہ کم تم پر پھر کیا ہوا اس کے پاس مال نہیں و زیادہ ہو اس اللہ نے اسے زیادہ دی ہے بستتاً کشادگی فر علمی علم علم میں اللہ تعالیٰ نے علم اسے بہت زیادہ دیا ہے ولجسمی اور جسم میں جسم کے لحاظ سے بھی وہ صحیح ہے علم کے لحاظ سے بھی صحیح ہے پھر اس نبی نے ایک بات کہی واللہ اللہ یو اتی میں یشا اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے وطن ضی المل کا میں جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے و اور اللہ واسعن بڑا وسط والا عالی خوب جاننے والا ہے وقال لحم اور کہا ان سے نبی ہیم ان کے نبی نے ان نہ آیات ملک ہی بے شک نشانی اس کی بادشاہ ہی کیم یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس اتابوتو ایک سندوق فی ہی اس میں سکینتُ سکینت ہوگی میر ربکم تمہارے رب کی طرف سے و باقیتن اور باقی چیزیں ہوں گی مما اس سے جو چھوڑ گے موسا علیہ السلات وسلام کی آل اور ہارون علیہ صلاۃ وسلام کی آل اس صندوق کو کس نے اٹھایا ہوگا تہ ہو اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو الملا تو فرشتے ان نفیدہ لکھا بے شک اس میں لایتن البتہ نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان لانے والے و آخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین